كيف يكون للمشركين أحق عند الله وعند رسوله إلا الذين حقوا عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله لا يحب المتقين إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمه يرضونكم بأفواههم وطاب قلوبهم وأكثرهم فاسقون ناؤںمکم واجکم وشی رافتارت نسا مساچ نو نحبل الله و جہادیم کی سبھیل پتربسو پتربسو ہتا یتی الله امر واللہ لا صدق العظیم سورہ توبہ کے ان دو رکوؤں کا جو پس منظر ہے وہ ہم پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں اب آئیے کہ اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کا مطالعہ کریں اس میں پہلی ہی آیت میں جو بات سامنے آئی ہے بہت بنیادی بہت اہم یقون المشرق رسول کیسے ہو سکتا ہے مشرقین کا کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بہت اہم بات ہے بڑی بنیادی بات ہے اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب بھی کسی مسئلے پر گفتگو ہو تو پہلے وہ بات کی جائے کہ جس سے جڑ پڑ جائے جیسے کہ تحویل قبلہ پر گفتگو ہوئی تو لاہر مشرق و مغرب سب اللہ کے ادھر بھی رخ کرو گے اللہ کا رخ تم یہ نہ سمجھو کہ اگر ایک رخ میت کر دیا جاتا ہے تو خدا نا خاصہ اللہ جو ہے وہ اس رخ میں محدود ہے یہ تو مشرق و مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو سب اللہ ہی کہ اللہ مشرق و المغرب فینما تو اللہ یہ جڑ کاٹ دینے والی بات ہے کہ اس مسئلے میں یہ تشویش کا حق ہو رہی اسی طرح جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا مال غنیمت کا مسئلہ اٹھ کڑا ہوا تو پہلے جڑ کاٹ دی گئی جسل قری الفان الفان ارل الفان یہ پوچھنا ہے آپ سے مال غنیمت کے بارے میں نبی کہہ دیجئے مال غنیمت کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا تم چھٹی کرو تم میں سے کسی کا اس میں کوئی استحقاق ہے ہی نہیں تاکہ جڑ کٹ جائے اب آگے بات ہو تو گویا کہ اس کے بعد اگر پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھ کر اور چار حصے دے دیے گئے تو یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اللہ کا فضل ہے ورنہ یہ کہ تمہارا کوئی استحقات اس پر سرے سے ہے ہی نہیں اسی طرح کا معاملہ یہ کہ تم معاہدوں کی بات کرتے کیوں اللہ اور اس کے رسول کا مشرقین سے معاہدہ ہو کیسے سکتا اصولی بات تو یہ ہے یعنی یوں سمجھیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں پیسفل کو ایگزسٹینس یہ حق و باپی کے مابین کیسے ہوگا اگر حق جو ہے باپی کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹینس کو اصول کے طور پر اور مستقل تسلیم کر لے تو حق حق نہیں ہے کا حق ہونا مستنظم ہے اس کو کہ وہ باطل کے وجود کو تسلیم نہ کرے یہ تو اہل حق کی مجبوری ہو سکتی ہے اہل حق کی ایک وقتی مستحت ہو سکتی ہے حالات کا جس کو کہا جاتا ہے کہ حالات کا جبر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اہل حق جو ہے وہ کوئی اقدام کرنے کے قابل نہ ہو یہ بات دوسری ہے ورنہ یہ کہ حق باطل کو تسلیم نہیں کر سکتا اس کی بہترین تعبیر کی علامہ اقبال نے کہ باطل جو پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آ حق و باطل نہ کر قبول باطل بڑی پسند ہے بڑی فلسفیانہ بات ہے اس لیے کہ اصولن جو باطل ہے اس کا وجود ہی کوئی نہیں اور باطل مجبور ہوتا ہے کہ حق کے کسی جز کو لے کر اس پر کھڑا ہو جیسے یہ آکاس بیل جو ہوتی ہے جو درختوں پہ چڑھ جاتی ہے ظاہر بات ہے اس کی تو کوئی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے وہ چڑھ ہی نہیں سکتی اسے تو درخت چاہیے درخت پر چڑھ جائے گی درخت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر اٹھنے کا کوئی امکان ہی نہیں اس طرح باطل کے وجود کا کوئی امکان نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی حق کے کسی جز کا سہارا نہ لے لے حق کا جز لے کر اس پر وہ باطل کی آکاس میل جو ہے اس کو چڑھاتا ہے تو باطل بنتا ہے اس لیے باطل نوئی پسند نہیں. حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول یہ ہے وہ بنیادی بات جس سے بحث شروع کی گئی کئی بے مشرقین کیسے ہو سکتا ہے مشرقین کا کوئی اہم اللہ اس کے رسول کے پاس کوئی حق ان کا نہیں کوئی استحقاق ان کا نہیں اللہ اور اس کے رسول شرک کو قبول نہیں کر سکتے تسلیم نہیں کر سکتے ریکگنائز نہیں کر سکتے حق اور باطل میں تو تناقض اور تباہیوں کی نسبت ہے ان میں کوئی موافقت جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی اللہ آہت تم اندل مسجد الحرام اب دیکھیے یہاں پہ آہت تم جمع کا سیرہ لائے سوائے ان کے جن سے اے مسلمانوں اور تم نے سلاح کی تھی مسجد حرام کے پاس یا اس سلح کو مسلمانوں کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے اصولاً اللہ اس کا رسول یہ بریکٹیں نہیں اللہ اس کے رسول کی جانب سے شرک کو باطل کو تسلیم کیے جانے کا کسی بھی باکس اور برڑے پر کوئی امکان ہی نہیں ہاں یہ جو جد و جہد ہے یہ جو جہاد ہے اس کے جو مراحل ہیں اس کے مختلف مواقع پر مختلف مسلحیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے تحت وہ کیے جائیں گے اسی حوالے سے نوٹ کیجئے کہ کچھ لوگوں نے بہت بڑی اہمیت دی ہوئی ہے میساک مدینہ کو اور نیساک مدینہ کو سمجھا جاتا ہے شاید وہ کوئی مستقل اصول تھا کہ جو طے ہو گیا ہے کہ کفر اور اسلام مل کر ایک ملت بن سکتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک یہ تو در حقیقت اسلام کی نفی ہے یہ درمیانی ایک ایک مقفع تھا درمیانی جو بھی مراحل ہوتے ہیں ان میں جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان کی حیثیت مستقل نہیں ہوتی البتہ ان سے ایک رہنمائی یہ مل سکتی ہے کہ آئندہ پھر کبھی اگر جد و جہد ہو رہی ہو اس جد و جہد میں پھر ویسا ہی کوئی مرحلہ آ جائے تو اس سے پھر استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ سیرت النبی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے دوران ایسا مرحلہ آیا تو آپ نے اقدام کیا تھا کسی عارضی مستحد کے تحت عارضی اقدام کے طور پر کوئی اس قسم کا قدم اٹھانا اس کے لیے تو جواز ہوگا اس کے لئے وہ نذیر ہوگی لیکن اسے اسلام کے فلسفہ عمرانیات کا کوئی مستقیم بنیاد اور اساس قرار دے دینا یہ در حقیقت اس دور کی بہت بڑی گمراہیوں میں سے گمراہی کئی فیقونقین آہد اللہ وسول ہی آہد تم اند المسط حرام فمستقام تم فسطی ملا ہو تو جب تک وہ سیدھے قائم رہے تمہارے لیے تم بھی سیدھے قائم رہو ان کے لیے ٹھیک ہے عہد کیا ہے فون و قرار کہ تمہیں پابندی کرنی ہے حالانکہ جیسا کہ ہم بعد میں جا کر دیکھیں گے ایک عام اعلان جو ہوا ہے جو ایک سال بعد ہوا ہے جا کر یہ تو فتح مکہ سے قبل کی سن آٹھ کے بیچ رمضان سے قبل کی آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں سن نو ہجری کے زی کاڈا میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ پہلا رقو ہے سورہ توبہ کا اس میں جو بات آئے گی وہ بعد میں ان شاء اللہ اس کو بھی اس مرتبہ ہم اپنے منتخب نصاب میں شامل کریں گے لیکن یہاں اس خاص پس کو جو پچھلی گزشتہ رشست میں سامنے آ چکا ہے سامنے رکھتے ہوئے اس پر غور کیجیے ف لَكُمْ لو فستقی تو جب تک وہ سیدھے رہے تمہارے لیے تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے ان اللہ یحب المرطقی یقین اللہ تعالیٰ مستقیوں کو پسند کرتا ہے بدہدی کرنا جائز نہیں ہے خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے تو سورہ انفال میں فرما دیا تھا کہ اے نبی اگر کسی سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو جایا مسلمانوں پھر یہ کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دوسرا فریق جو ہے وہ کوئی بدحدی کر رہا ہے کوئی احتمام کر رہا ہے کوئی کر رہا ہے تو اقدام مت کرو اس کے خلاف جب تک کہ وہ عہد اس کے منہ پر دے نہ مارو معاہدے کا اعلان کر دو کہ آج سے ہمارا تمہارا معاہدہ نہیں ہے پھر اس کے بعد اقدام کرو یہ نہیں کہ اوپر سے معاہدہ بھی ہو اوپر سے سارے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی قائم ہو اور ساری چیزیں جو ہے وہ عام حالات کے مطابق چل رہی ہو اور در درپرنا جو ہے وہ کوئی اقدام کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا فمستقام لکم فستقیم لہوں ان اللہ يحب المتقین. کیفا اب یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے یہ ان مسلمانوں سے گویا کہ خطاب ہو رہا ہے کہ جو صلح کے قائل صلح کو برقرار رکھنا مختلف اسباب میں بیان کر چکا ہوں یا منافقین تھے ظاہر بات ہے کہ اقدام کرنے کی صورت میں جان اور مال کے خطرات تو تھے اسے ان کو کترانا ہی تھا یا پھر وہ مہاجرین ہو سکتے تھے جن کو وقتی طور پر یہ احساس ہوا ہو کہ ہمارے رشتے دار ہیں ہمارے اہل و عیال ہیں وہ بھی پس جائیں گے اس چکی کے اندر جو جس طرح گندم کے ساتھ گیہوں کو گھل پ جاتا ہے یہ مختلف اسباب یا یہ کہ بہرحال قریش ہے آخر وہ وہ ہیں خانہ کعبہ کے ان کی خود خدمات بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں جہاں کفر ہے ان کا وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن حاجیوں کا وہ اہتمام کرتے ہیں ان کی آسائشوں کے لیے بندوبست کرتے ہیں انہیں پانی پلاتے ہیں انہیں دودھ کی سبیریں لگا کر دیتے ہیں یہ ان کی نیکیاں بھی تو ہیں آخر اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے یہ کہ حرم کے رہنے والے ہیں حرم جو ہے اس کی ارمک کا جو ہے بڈا لگنا نہیں چاہیے تو یہ مختلف اسبات سے لیکن یہاں پر اب ایک ایک کے بارے میں گفتگو ہوگی کئی فوائع یزہو علیہ کملا یا قبو فی کم کیسے اب دیکھیے ذرا انداز دیکھیے زور جیسے کیفا یقون للمشرکین آیا تھا وہ بات مکمل کرتی اگلی حال کیفا کیسے آخر سوچو تو صحیح کیا اس معاہدے کی حیثیت کیا ہے ان کی اہمیت کیا ہے ان کے ساتھ سنا ہو تو کس بنیاد پر مساجد جاری رکھی جائے تو کیوں کئی فوائع یظہرو علیکم لا یا فیکم فی کم جبکہ حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تم پر غالب آ جائیں تو نہ تم میں قرابت کا پاس کریں گے نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا لحاظ کریں گے ان جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں کسی ایسی بات کو کہ جس کا صاف ستھرا دکھ رہا ہوا ہونا بالکل واضح ہو تو جو پرانا یہ جو نظام تھا اب بھی کہیں کہیں وہ قبائلی نظام ہے قبائلی نظام میں یہ جو قرابت کا رشتہ ہوتا تھا یہ گویا کہ سب سے بڑا عہد تھا انسانوں کے مابین اور اس کا لحاظ ان کے ہاں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ کیا جاتا تھا اور پھر ذمہ وہ چیز ہے کہ کسی سے معاہدہ ہوا ہے چاہے کرابت داری نہیں ہے رشتے داری نہیں ہے قلبہ قبیلے کا رشتہ نہیں ہے لیکن معاہدہ ہوا ہے اس کو وہ ذمے سے قابل کرتے ہیں تو قرابتداری کا بھی لحاظ نہیں کریں گے تم پر کوئی اقدام کرتے ہوئے اور نہ ہی اپنے اس ذموں کا جو عہد ہے ان کا لحاظ کریں گے اگر ان کا بس چل جائے کیفا بڑی یزہ والے لا یار قبوفی کم علم والا ذمہ یور گول اور مسلمانوں وہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے موہوں سے اب اس پس منظر میں دیکھیے وہ ساری چلک پھرت جو ابو سفیان کی سیٹیں آ کر حضرت ابو بکر کی خدمت میں بھی حاضری دے رہے ہیں حضرت عمر سے بھی گفتگو کر رہے ہیں حضرت علی کے گھر بھی پہنچ گئے ہیں حضرت فاطمہ سے بھی درخواست ہو رہی ہے اور سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی بیٹی امر حبیبہ کے پاس پہنچے ہیں اور بنا معلوم کن کن سے گفتگو کی ہوگی اور پھر یہ کہ صرف اسی کو نہ رکھیے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ایسی کوششیں کیرما اردو نقم و افواہم اے مسلمانوں یہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ رض یا یارزا آئے گا راضی ہونے کے بعد ہی میں رضوی اللہ, علی اللہ, علی اللہ ان سے راضی ہو گیا والا صاحب ان قریب وہ راضی ہو جائے گا اور ارضا یوزی یہ باب افعال ہو گیا راضی کرنا یوردول کمب یہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں اپنے منہ یہ ان کے منہ کی, کی باتیں ہیں وتابا قلوب ان کے دل انکاری ہے اس وقت بھی ان کے دلوں میں غیر ہے غضب ہے غصہ ہے انتقام کی آگ ہے ان کے دلوں کے اندر جو ہے تمہارے لیے خلوص نہیں ہے واپسرم فاسکور اور ان کی اکثریت جو ہے وہ بالکل و وجار پر سرکشوں پر اللہ تعالی کے باغیوں پر مشتمل ہے اس طرح میں آپ دیکھیے یہ واقعاتی انداز میں بات ہو رہی ہے اس طرح میں آیا تلّر ذرا سوچو تو صحیح کن لوگوں کے بارے میں پسو پیش کر رہے ہو کہ ان کے خلاف اقدام نہ کیا جائے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا یا اللہ کی آیات کے ربص حقیر سی قیمت قبول کر لی یعنی قرآن نازل ہوا دو تہائی قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا مکے میں نازل ہوا یہ وہ بدبخت ہے کہ جو اس قرآن مزید کی رحمت کے شاید تلے نہیں آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکے سے نکلنے پر مجبور کیا ہے آج ان کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی نرم کوشا ہو رہا ہے آج ان کے خلاف اقدام کرتے ہوئے تمہیں پسو پیش ہو رہی ہے اس طرح میں آیاتی سمن آیات اللہ سمنن قلیلا فسدو عن سبھی سدا یا سدو فعل لازم بھی ہے فعل متادی بھی ہے وہ رک بھی گئے اللہ کے راستے سے اور روکتے بھی رہے اللہ کے راستے سے نہ صرف خود رکے رہے دوسروں کو بھی دوسروں کے بھی آئے آتے رہے دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی ہم ہر ممکن کوشش کی ان نہم سا ما کامن یا منور یقیناً بہت برا طرز عمل ہے ان کا جو رہا ہے جو عمل وہ کرتے رہے بہت برے لا یار قبول افیمن علم ملازمہ دوہرا کر بات لائی ان کے کردار کو دیکھو ان کے طرز عمل کو دیکھو جس طرح انہوں نے حضرت خبیب کو شہید کیا یہ تو یوں سمجھئے کہ بہت قریب کا واقعہ تھا جو ان میں سے وہ ستر میں سے جو دو بچے تھے اور ان میں جو دس کا ایک گیا تھا وہ کا ان میں سے یہ دو حضرات جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو چلنا کر دیا تھا اور ان سے اہبیہ کیا گیا تھا کہ تمہیں کوئی غدل نہیں پہنچایا جائے پھر انہیں قریش کے ہاتھ بیچ دیا گیا ان میں شہروں کے قبیل بھی ہے جنہیں جس طرح شہید کیا گیا ہے تو ان کا پوری تاریخ تمہارے سامنے ہے پورے حالات و واقعات تمہارے سامنے ہیں ہے ناگر قبولفی مومن نلم ملازمہ یہ کسی مومن کے حق میں ہرگز لحاظ نہیں کریں گے نہ کرابت داری کا نہ کسی عہد کے پاس کا حمل کو اور حقیقت میں تو یہی لوگ ہیں کہ جو حد سے گزرنے والے ہیں تابدی کرنے والے ہیں حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے ہیں بھائی تابو اب تیسری بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں دکھ ہے ان کے بارے میں تو سوچو کہ راستہ کھلا ہوا ہے آخر کون سی چیز انہیں کہر کے اوپر روکے ہوئے جبکہ حق ظاہر ہو چکا ہے باطل کا باطل ہونا ثابت ہو چکا ہے جہاز الحق و اضاحل الباطل ہر چیز جو ہے بالکل روز روشن کی طرح <ڈال> عیا <ڈال> ہو چکی ہے فعیم تاب ہو آقاب کا و آکب الزکات کا الدین اگر وہ توبہ کرے رجوع کرے اپنے طرز عمل سے تائب ہو جائیں نماز قائم کرے زکات ادا کریں تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں یعنی کوئی ایسی فصیل نہیں ہے جو ناقابل عبور ہو جب چاہے ایمان آئے جب چاہے جو بھی اب تک کا طرز عمل ہے اس پر اظہار تعصف کریں کہ ہم سے خطا ہوئی ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے رجوع کریں توبہ کریں اور یہ کہ ایمان مان لے آئے تو تمہارے بھائی ہے برابر کا حق جو ہے ان کا اور تمہارا بالکل برابر ہو جائے گا بھائی اخباروں کو فردی والا قومی یا نمون اور ہم اپنی آیات کو پوری تفصیل کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کر کے تفصیل کہتے فصل سے بنا ہے علیحدہ علیحدہ ہر چیز کو اس طرح نمایاں کر دیا جائے کہ ہر جرم اس کا اپنی جگہ پر بالکل واضح ہو جائے تفصیل کے مانی یہی ہے فصل کے ساتھ ہر شے کو علیحدہ علیحدہ واضح کر دیا جائے یہ قومی ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں یعنی یہ کہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ شبہات ہو رہے ہیں یہ پسو پیش ہے یہ ہج کے چاہت ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام سے وہ مطمئن نہیں ہے یا متفق نہیں ہے اگر ان میں سے کسی کو حقیقت جو ہے جاننے کی خواہش ہے تو تو یہ حقائق ہم نے بیان کر دی ہے ساری بات جو ہے کھول کر بیان کر دی ہے وہی نقسوں میں معن ہوں بن بات نہیں بتاؤں دیوں ان بطل کو اب اگر وہ اپنے قسموں کو توڑ دیں قسموں سے کی خلاف ورزی کریں یعنی اپنے ان عہد کی جو عہد انہوں نے کیا تھا اگر اس کی خلاف ورزی کریں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ابو سفیان کے آنے سے پہلے ہی عہد نازل ہوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو چکا ہے لیکن بسا ایک بات جو ہو چکی ہے اس کا اس بیانی ہوتا اگر ایسا ہو جائے یعنی اس کو ایک یونیورسل ٹروت کی حیثیت سے قائدہ کلیا کی حیثیت سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنی قسموں کو توڑتے ہیں جیسے کہ انہوں نے توڑ دی ہے نمباب عہدے عہد کرنے کے بعد بتادو فی دینے کنور تمہارے دین پر نیشتنی کر رہے ہیں نشتر چلا رہے ہیں زبان سے بھی اور اب جو بھی ان کے بس میں پڑ جائے اب بھی نفی کر رہے ہیں فقا چلوں ان جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے یہ قریش ہی تو ہے اصل میں کفر کے امام یعنی جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ارض کیا ہے کہ اصل میں چاہے وہاں جدیرہ نمایاں ارب نے کوئی فارمل گورمنٹ نہیں کوئی حکومت نہیں تھی نہ شہنشاہیت تھی نہ بادشاہت تھی نہ کوئی اور کسی قسم کا کوئی فارمل حکومت نہیں تھی لیکن قریش کو اس پورے جزیرہ نمایاں عرب میں حاکم ہونے کی حیثیت حاصل تھی ان کا دبدبہ تھا ان کی شہرت تھی یوں کہہ لیجئے مذہبی سربراہوں کی حیثیت سے کسٹوڈیمز کسٹوڈیم کعبہ کی حیثیت سے کعبے کے متولی ہونے کی حیثیت سے اور اس میں سب کے بت رکھے ہوئے ہیں سب کے معمول رکھے ہوئے ہیں اسی وجہ سے پھر ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا اسی لیے خوشحالی تھی ان کے ہاتھ ان کے لیے جو ہے یہ پوری ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے یہ گویا کہ ان کی منوقری بن گئی تھی ایکسکلوسو پروپرائٹری رائٹس ان کو حاصل ہو گئے تھے مشرق اور مغرب کے درمیان اس بین الاقوامی جو تجارت تھی اس کے. تو ان کو کہا گیا ہے کہ اصل تو گڑھ ہوا ہے کہر کا تم چاہے پورے جزیرہ نمائے عرب کے اوپر بھی دین کو غالب کر لو اگر مکے پر ان کا غلبہ باقی رہتا ہے تو دین غالب نہیں ہوا حقیقت میں جزیرہ نمایا عرب میں اسلامی ریاست کا قیام جس میں کہ آج ہم لفظ ریاست استعمال کرتے ہیں وہ تو ہوا ہی ہے مکے کے فتح ہونے کے بعد ورنہ اس سے پہلے اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو استعاراتی انداز میں کہ جیسے ہی حضور مدینے میں داخل ہوئے وہ اقوا ریاست قائم ہو گئی صحیح معنی میں کہنا چاہیے میں اثر آ گیا حکومت کے جو بھی اس کے جو متقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہوتے, ہوتے بہت وقت لگا ہے بہت دوہری عدالتیں بھی رہی ہیں منافقین جو تھے مسلمان وہ بھی بجائے حضور کی عدالت میں اپنا مقدمہ لانے کے اور جو وہاں کے علماء یہود تھے ان کے ہاں پہ مقدمے لے جاتے تھے کسی حکومت میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے تو اس معنی میں جس معنی میں ریاست اور حکومت کا تصور آج ہمارا ہے اس معنی میں ابھی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی اسے تدریجاً جو ہے بڑا وقت لگا ہے. اور حقیقتاً جزیرہ نما ارم نے اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد فقات لا لال ان کی کوئی قسم نہیں ہے یعنی ان کے قسموں کا کوئی, کوئی اعتبار نہیں ہے ان کی قسموں پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا لال لہم یون تہو شاعر یہ باز آ جائیں یعنی تم اقدام میں ہچکچاہٹ کرو گے تو یہ کفر پر برقرار رہیں گے اگر فیصلہ کل قدم اٹھا کر اور یہ زیر ہو جائیں گے تو پھر ان میں سے لوگ بہت سے ہوں گے جو ایمان میں لے آئیں گے جیسا کہ ہوا فتح مکہ کے بعد عظیم اکثریت وہاں کی اسلام لے آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر ایک سال بعد بھی جب اعلان ہوا ہے تب بھی کچھ لوگ تھے کہ جو پھر جا رہے تھے عرب کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے وہ آپ ہجرت کر رہے تھے کفر کے لیے لیکن وہ تعداد ان کی جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر تھی اکثر و بیشتر لوگ ایمان لے لیا تو فرمایا لگ لو یہ باز آئیں گے اسی طور سے اللہ تو کاترونا کامن اب دیکھیے انداز کیا ہے اللہ تو کاترونا کامن اے مسلمانوں کیا تم اس قوم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے نہیں قدار کرنا چاہتے اس قوم سے نہ کسوں اب ان کے جرائم دیکھئے جس کو کہتے ہیں فرد قرار داد جرم جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا نمبر ایک وہ ہماری رسول یہی ہے جنہوں نے رسول کو نکالا مکے سے جو سمجھئے کہ یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہجرت پر مجبور ہوئے تو آخر کن کا تشدد تھا کن کا پرسٹیوشن تھا کن کا دباؤ تھا یہی تو ہے وہ مجرم حالات کامنخراج القس وہرا اب پہلی مرتبہ تو جو بھی تازی یا ظلم ہوا ہے یا اسلام ہوا ہے ان کی طرف سے ہوا ہے ہی مانا کہ انہوں نے مسلمانوں پر بچے میں عرصہ حیات تنگ کر دیا جینا وہاں محال ہو گیا مسلمانوں کو شہید بھی کیا ہے حضرت یاسر کو شہید کیا حضرت سمیہ کو شہید کیا پھر جس جس طرح سے تعظیم المسلمین اور پروسییکشن فزیکل پرسیکیوشن ٹارچر ہوا ہے تو یہ ان کے جرائم میں اب فردے کی انداز یہ قرآن مجید کا یہ انداز اس سے اندازہ ہوتا ہے ان آیات کا جو انداز ہے کہ کس درجے یہ ریلیکٹنس جو تھی کچھ لوگوں میں موجود تھی اگر نہ ہوتی تو اتنی اس اہتمام کے ساتھ گفتگو کی ضرورت نہیں بٹوین دی لائن آپ ریڈ کر سکتے کہ مختلف پہلوؤں سے مختلف طبقے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام سے یا تو متفق نہیں تھے یا یہ کہ بہرحال مطمئن نہیں تھے فرمایا حد کیا تم ان سے ڈر رہے ہو فلاح ہو آپ کو التکشا ہو ان کو تم مومنی تو اگر تو تم مومن ہو تو اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈرو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف مرضی کرنا چاہتے ہو اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی پیش کر رہے ہو تو سوچ لو کہ تم کیا کر رہے ہو کس سے ڈر رہے ہو کس سے ڈرنا چاہیے اکشا نہ ہوں تم قریش سے ڈر رہے ہو ان کی طاقت کا تم پر دبدبہ ہے روم ہے خوف ہے فلّا حقو ال تو اگر تو تم مومن ہو تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے کاتلو کرو جنگ ان سے اللہ, بے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں یہ عذاب بالفیل جو ہوا یہ نہیں ہوا کہ کوئی بہت بڑی تعداد قتل ہو گئی اور چند قتل بھی ہوئے لیکن یہ کہ بہت آٹے میں نمک کے برابر مزور دس ہزار کا لشکر لے کر گئے